ریاتوارمن حوالی کا سنسل درف اصول القادینہ یعنی عقائد کنی مختصر تذکرات پر ذکربیات و خدشہ درس فن و درخت نمبر سینتالیس تھا آج درخ نمبر اڑتالیس اصول اعتقادی جب نویاں مسجد جو ہے جنت بالین حشاء اللہ جنت اور بحث وارینوں مختصر شاستِ کلمات کن تاج متون چرسدا درین جو ہے قرآن پاگ روشرین قرآن پاگ نو بحث نو یا لگا خسم نعمت کو نیاسی ہو ہیں بندے مومن کے لیکن جو لوگ جو ہیں ان عظیم نعمتوں کو جو کہ اللہ رب العزت خوری سچا کلام پینوں ہن جہ کبھی خان دین حضونی شابہ میں پر پر سرا پا حق اور سچ اور حرکت پر مبنی کتاب کے اندر کہ ظالکل کتاب لار و فیح جس کتاب کو شہنت ملی ہوئی اس عظیم کتاب میں سے جو ہے اس کچھ آیت مختصر مختصر کا تجمہ کروں تاکہ ہمیں یقین ہو جائیں چونکہ اب ہمارے پاس قرآن سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت نہیں جس کو پیش کریں اور انسان کو یقین آ جائے ہاں جی چونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اس نے وہ اپنے قرآن پر فرماتے ہیں ومن اس ضم اللہ علیہ مش اللہ سے بڑھ کر گفتار میں کون زیادہ سچا ہے ومن ازدغم اللہ من ہے مجھ سے بڑھ کر کس کے گفتار اور حدیث جو ہے بات جو ہے سچی ہے تو یقیناً جواب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ اس میں کوئی اور ذات نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ سچاو. لہٰذا ایک اللہ جو جائنات کے جو ہے اس پاک ذات جو سچے ذات کی طرف سے یہ کتاب ہم تک پہنچی جبلی الامین جو ہے شدید فی عظیم فرشتہ کی جانب سے جو امین وحی وہی ہے اور اس کائنات کے افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطف صلی اللہ علیہ وسلم کے قل انور پر یہ کتاب نازل ہوئے اس کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہے سب کے سب حق لہ یاطل باطل ممبن یاد علم قلبی یہ ایسی عظیم کتاب جس کے ناگے سے نہ نا پیچھے سے کسی قسم کے باطل کا اس کتاب کے اندر داخل ہونے کے کسی جوٹھی بات کی کسی بنی بنائی باتوں کے اندر داخل ہونے کے کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس کتاب کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں کسی بھی موضوع پر گفتگو ہوئی ہے وہ سب کے سب حق اور سچ ہے تو برسوں شاست علیہ رحمٰن بھیش کے بارے میں ہاں جی اپنا فرمایا تھا اپنے پیروکاروں کے لیے وہی بیش کے بارے میں ہمارا عاقدہ کیا ہونے چاہیے تو اس کے میں صرف آپ کو اردو ترجمہ بتا دوں شاید علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جس طرح جنت کے بارے میں وعدہ فرمایا اور قرآن پاک میں جنت کو تفصیل سے ذکر فرمایا اور رسول اللہ کی خبر یعنی حدیث کے مطابق جنت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ جنت میں نہریں درخت پھل ہو رہیں قلعے غلمان یعنی غلام ولدان چھوٹے چھوٹے خدمت گزار بچے اور دلوں کو دلوں میں چاہت پیدا کرنے والی اور آنکھوں میں لبا جانے والی ہاں جی ساری نعمتیں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے نعمت دنیا کی نعمت دنیا کے ہمیشہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی دنیا میں بھی سیف ہے آخر میں بھی سیف ہے لیکن دنیا میں بھی ناشپاتی آخر میں بھی ناشپاتی یہ سارے نعمت دیکھنے میں بالکل متشابہ ہیں لیکن جو ہے بہت دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں انتہائی بہتر نفیس اور بہت ہی لذیذ اور دائمی نعمتیں ہیں تو چھ فرماتے ہیں چنانچہ لوگوں نے ان کا تذکرہ صرف خالی زبانی حد تک سنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں مگر اس گرو یعنی اولیاء کرام نے انہیں اپنے آنکھوں سے انہوں نے ملکوتی آنکھ سے انہوں نے دیکھا ہے فرمایا تو اب جو ہے وہ یقیناً جو ہے اول جن کو قیامت کے بارے میں ان کے یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ بہت سارا کہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اللہ دکھا دیتے ہیں تاکہ ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے تو اسی لحاظ سے جو ہے اب ہم قرآن پاکستان آیات جو ہیں اب حضراتی قانونی عظیم نعمتوں کے بارے میں اگر پیش کر لوں تاکہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے کہ وہ آخر سجمشاء اللہ نے اپنے منظ کلام میں قیامت کے بارے میں قیامت میں بحث میں جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے تو بھیحش کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بحش کے کھانوں کے بارے میں ہاں جی وہاں کھانے کے لا کو کیا دیں گے تو فرماتے ہیں پہلے جو ہیں بحث کے کی کھانے کیا ہیں فرمائے والا لہم فی اللہ پر پرسل محمد اعظمر پندرہ سال حرمتیں و لحم فی من کل ثرات یعنی جو لو بھیش میں پہنچیں گے ان کے لیے وہاں پر ہر طرح کے میوے ہیں ہاں جو بھی میں ہوا آپ کو جی کھانے کو جی کرے گا ہاں جی وہ سب قسم کے نعمتیں اس باغ میں ہوگا جو آپ کے نے پیدا فرمایا والوں بھیا تمال اس باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کی جات ہاں جی کھانے کے لیے جو ہے بھیج میں ہر قسم کے میوجات ہوں گے اور ایسے پھر آگے مزید فرماتے ہیں اور یہ سرح محمد عید نمبر پندرہ ہیں فرماتے ہیں جس قسم کا فروٹ کھانے کا دل چاہے آپ کو مل جائے پہلے فرمایا جا ہر قسم کے میوجات اس کے اندر ہے پھر فرماتے ہیں جس قسم کا فروٹ آپ کا دل چاہے آپ کو کھانے کا ملے گا چنت سرح واقعہ عید نمبر بیس میں فرماتے ہیں اور اسے سرح مرسلات نمبر بیالیس میں کہ وہ ماں مماء یہ تَحر و بھا کے حت الماں تحاق یہ تَحر اور اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جس جو آپ تا اختیار کرنا چاہیے جو بھی نعمت آپ کھانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر ہے ووا کے مما یشتون ایسے نعماتیں ہیں جو آپ کا جی چاہیں کھائیں ہاں جی وہاں کوئی موسم نہیں ہے ایک موسم جو دنیا کی نعمتیں موسمی ہے ایک نعمت سردی کے موسم میں جیسے کینی مالٹا ہوا آ رہا ہے لیکن گرمی کے موسم میں یہ میوے نظر نہیں آ رہا گرمی کے موسم میں آم ہمیں زیادہ تر ملتا ہے سردی کے موسم میں آم کا نام و نشان نہیں ہے لیکن وہاں کے جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہیں اور جب چاہیں اس میں کوئی موسمی نہیں تو اللہ نصافرمایا یہاں پر جو میوہ آپ کو چاہیں آپ کو ملے گا وہ فواہ کی مما یش وہ تمام نعمتیں ہیں وہ تمام پھل سے ہیں جو آپ کا دل چاہے کھانے کو پسند کرے اور بحث کی بیوجات جو ہے دائمی ہیں جو کھانے سے ایک اور تیسرا نوت کیا ہے کی جو خانوں میں سے میوجات دائمی ہیں جو کھانے سے نہ ختم ہوگا اور نہ اسے کھانے کی ممانعت ہوگی یہ خاص خوشیت ہے ہاں جی وہاں ایک تو نہ ختم ہونے والے میں مجھے اور کھانے صاحب کو کسی قسم کے الحمد للہ بھی نہیں ہوں گے آپ جو ہیں ہمیشہ ہوگا اور جب چاہیں آپ کو کھانے کو ملے گا چلان چال اللہ قرآن میں فرماتے ہیں و دائمن یعنی اس کے میوے دائم ہیں بے اس جو ہے, ہے فرماتے ہیں بزیر فرماتین لا مختواتوں والا ممنوعات سورہ رات جو ہے سرح واقعہ جانب تینتیس میں ہے عقول و دائم سرح رات آئے نمبر 35 میں تو لامخات اللہ ممنوات قطع ہوگا یعنی میوے ختم ہوں گے موسمی ہیں اور نہ آپ کو کھانے سے منع کیا جائے گا یعنی یہ سال بر یہ نعمتیں ہیں ہمیشہ آپ کے لیے نعمتیں ہیں. یہ میں وجات اور آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں ہوگا بلکہ اور قرآنوں میں آپ کو کہے گا یہ تمہارے نیک ایک کا جذہ ہے ہاں یہ غلوم سے کھاؤ ہنی انماری نے کچھ ممانت کے اور بالکل گنوارا ہو پسند ہو تمہارے لے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب بھی آ جائیں گے ہاں اور جو تو اور یہ نعمتیں اس سے جو نہ مقتواتن ولا ممنواتََ نہ ختم ہوں گے اور نہ کھانے سے آپ کو منع کیا جائے گا اور آپ کے حوالے کریں گے آپ کے بھیش کے دروازے آپ کے کھلیں گے اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے گا بند ممن کھاؤ اس میں سے جو کھانے کھاؤ جنہ کھانے کھاؤ جدھر سے کھانے کھاؤ جب چائے کھاؤ جس میں مقدار میں کھانا چاہے کھاؤ کوئی آپ کے علم نہیں تو زیادہ نگرامی یقیناً جو ہے بھیج کیجیے پھل فروٹ کے بارے میں بین فرمایا یقیناً جو ہےج قرآن ہے تو میں بھی ہے وہ تو بھی ہے متشا ہو یا دنیاوی نعمتوں کے مشابہ نعمتیں آپ کو دے دیں گے وہ کیوں فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ کو کھانے میں کوئی تکلف نہ ہو کیونکہ بہت سے کھانے جو ہمیں اس کو کیسے پتہ نہ ہی دیکھا وہ کھانا کھاتے کیسے ہیں پتہ نہ چلے وہ بھی ایک تکلف ہے فرماتے ہیں یہ جو نیبی نعمتوں کے مشاورے دیں گے ہم شکل دیں گے لیکن جب کھانے لگیں گے ٹیسٹ جب چیک کریں گے تو آسمان زمین کا فرق ہے قیامت کہ کسی پھل میں کوئی چھلکا نہیں کوئی اضافی پھینکنے کی چیز نہیں وہ پورا کا پورا غذا ہے پورا کا پورا جو ہے یوں سمجھا اس کا رس رس ہے پورا کا پورا ہمیں ہے کی شکل میں آپ کھائیں گے آپ کو ہاں جا, کوئی اس میں سے پھینکنے کی کوئی چیز نہیں پورا پورا جسم کو جزو ہونے والے غذا ہوں گے تو یہ پھل کے بارے میں نمبر چار نقطہ جو ہے پرندوں کے گوشت کے جو ہے. تو یہاں قرآن میں جو ہے آپ کو گوشت جو ہے یقیناً دنیا میں پرندوں کے گوشت کو زیادہ مزےدار میں جانتے ہیں سمجھتے ہیں بعض پرندوں کے خوروانگ آتی زیادہ تر سے شاخ قدرت چکور بولتے ہیں اس کے جو ہے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور ہیبی ٹیسٹی ہیں اور ہرن وغیرہ کے گوشت ہے یہاں پرندوں کے بارے میں خاص طور پر فرماتے ہیں پرندوں کے گوشت جو چاہیں آپ کھانے لیں میں تیرن میں میشٹ پرندوں کی گوشت جو آپ چاہیں آپ کو کھانے کے ملیں گے ہاں جی یہ مبرکہ سوریہ واقعہ نمبر اکیس میں اور اس طرح جو وہاں جو بھیش میں جو نہریں ہیں طرح طرح کی ہاں شرح محمد جو ہیں آج نمبر پندرہ سے ہیں اگر اللہ فرمات میں جو نہریں ہیں پانی پینے کے لیے بسمت آ... مثل الجنت الت وعی دلمد اس بحش کی مثال جو اللہ نے پہلے کے لیے وعدہ کیا ہے پھر انہار المنماء غیر آسن وہاں ایسے نہریں جس میں کہ پانی کبھی بھی جو ہے باسی نہیں ہوں گے ہمیشہ صاف ستھرا فریش ہوں گے فرمائے تو اس معلوم ہوا پانی کے نہریں میں صاف ستھرا وانہار من المنبن اور دودھ کے ایسے نہریں لم تقریر تام ہو اس کے ٹیسٹ کبھی بھی تقریر نہیں ہوگا ہمیشہ دودھ کا جو ہے تازہ تازہ دودھ کا اب ابھی گائے سے دکھ لائے وہ ٹیسٹ ونہارمن خمر ان لذت الشاوی اور بہتری شراب کے نہریں بھی ہوں گے جو پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار ہوں گے وہ انہار اور چوتھے اصل ان مصافہ صاف ستھرا تازہ فریش اصلی ہاں اللہ کے باغ میں پیدا شدہ نہریں شہد کے بھی جو ہے وہاں پر نہریں ہوں گے تو چار قسم کے نہریں ان فرمایا ہاں جی فرمایا صاف ستھرا پانی کی نہر اور دودھ کے نہت شراب کے نہت اور ساتھ ہی صاف ستھرا شفاف اور تازہ اور شہد کے نہیت اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی آتے ہیں جس میں فرمایا ان کو تسلیم کے جو ہے چشمے ہوں گے اور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدر کتاب میں بہت سے جو پینے کی چیزیں ایک اور فرمایا عدمِظمِ و سر دار میں و ثقاف ان چار چشموں کے فرمایا ان کو پلائی جائے ان کے پاک ان کے رب شراب پاک و پاک اور طیب شراب ان کو پلایا جائے گا ہاں جی اور مزید وہاں کا جو فضا جو ہے فرماتے ہیں نہ وہاں جو گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی نہ کہ جو ہے بحیث کی فضا انتہائی سازگار نہ گرمی آفتاب نہ سردی قرآن فرمد اللہ یعمفی شم ضم ولا ظمح یعنی بحیج میں نہ سورج کی گرمی ہے نہ سردی ہے ایسے ہی جو ہے فرمایا مزید مساقن طیبۃنفی جنہ عید نے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں انتہائی پاک اور طیب خوبصورت صاف ستری جو ہے آپ کے لیے جگہ ہوں گے جہاں آپ گمتے پھریں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے اور محلات ہوں گے ہاں جی جس میں ہر ان کے نعمتوں سے نوازے ہائیں گے اس کے علاوہ انسان جو ہے چاہنے والی چیزوں میں سے اس کے لباس ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لباس سبز رنگ کے نازک اور زخم ریشمی کپڑے ہوں گے قرآن میں اللہ فرماتے وہی الوسنہ یہ آدمی قرآن کی کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے بھئی انہیں وہ پہن لیں گے आ, قرآن باغ میں سیاون ایسے لباس حضراً جو ان کے من سندسن بہ استابر سندوس نرم نازک رشمی کپڑے کے معنی میں استاب جو ہے موٹے زخیم رشمی کپڑے کے معنی میں سرحد نمبر اکتیس میں یہ مبارکہ ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ فرماتے ہیں بیج میں پاک بیویاں میں ہوں گے یقیناً پاک بیویاں ہیں پاک بیو کے لیے پاک شوہر ہیں ہم دونوں لحاظ سے انتہائی ایک دوسرے کے ہم خیال اور دوسرے کے تمام جذبات کا خیال رہنے والا اور دوسرے کو بہت زیادہ چاہنے والا فرمائے پاک بیویاں ہوں گے بھیج میں ہوا ہورو نائن اور اس میں ہورو نائن ہوں گے کا سال الغل و المََََ اس طرح کی جو ہے گویا کہ ابھی ابھی صدف سے نکالا ہوا ہے ہاں جی اور صدف میں موجود جو ہے موتیوں کی طرح کے پاک اور طیب جو ہے حسن و جمال سے کامل اذواش ہوں گے اس کے علاوہ فرما بھی آپ ماتشہیل آخر میں فرماتے ہیں ویج میں ماتشہیل الفس و تعالیٰ ثلعین وہ آخر میں خلاصہ فرماتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے نفس اس نعمت کو خانے کو خواہش کریں گے اور نگاہیں اس کو اور دیکھنا پسند کریں گے اللہ باقی فرماتے ہیں بہت سی نعمتیں ہیں جو ابھی تک کسی نے دکھایا نہیں باسات احمد پھر فرماتے ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں جو مالا نات بال اجنوں نے سمجھ جو ابھی تک نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنا پھر ایک اور فرماتے ہیں ولا خطر اللہ کالب بشار اور ایسی عظیم نعمتیں ہیں جو ابھی تک کسی دل میں بھی اس کا سوچ نہیں آیا ایسی نعمتیں جن کا کسی دل میں بھی اس کا سوچ نہیں آیا ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بحث میں رکھا لیکن میرا نگر میں یہ تمام نعمتیں کہ کے لیے ان لوگوں کے لیے قرآن نے مختصر فرم اللہ فرمایا اِل اللہ جن عمل وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کئے ہاں جی بحث مفت میں نہیں دیں گے ہاں جی غافل گناہوں میں غرق زندگی جو ہے فسق و حجور میں غرق اور اللہ سے دور اللہ کے فرائض سے دور اللہ کے ہانج پر عمل کرنے سے دور نماز کیا نماز بالکل نہیں پڑھنے والوں کے لیے ان کو تو بھیج میں بھی جائے گا سر قرآن تو ان کو جہنم میں جائے گا ان کا ٹھکانہ جہنم میں تو بھی یہ بھیج کا عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی یہ چند دن چند دن جو اللہ کے اتحاد میں گزار دا ہزار گرامی ہم میں سے ہر کی عمر کم از کم پندرہ سال سے اوپر ہے بیس سال سے اوپر ہے یہ بیس سال پیچھے دیکھو جو ہے آپ کو عجیب سے لگے گا یار یہ کیسے گزر گیا بس یہی آنے والے سال بھی اگر پچاس سال سال سال میں ملیں گے وہ بھی ایسے گزار جائیں گے لیکن عقلم وہ لوگ ہیں ہوشیار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عبدی گھر کو آباد کریں خود کو اس عظیم بحث کے جس میں نعمتوں کی کوئی انتہا یہ تو بہت بخصر انتہائی شار میں نے آئے تھے آپ لوگوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر ترا قرآن کھول کے دیکھیں تو اتنا زیادہ بھیش کے بارے میں نعمتیں ہیں اتنی زیادہ جہنم کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے اور جو عظیم نعمتیں ہیں اعظم میں کہ دنیا کے چند دن اگر ہم اللہ کے و بندگی میں رہیں اللہ کے پر لبے کہتے رہیں ہاں جی نفس کو لگام لگا کے دے رکھیں خدو الہی سے ہم کراس نہ کریں اللہ اور اس کے نبی کے تعلیمات سے ہم نہ نکلیں ہاں جی اور شیطان اور نفس ہمارا کے اطاعت میں نہ جائیں تو یہ تمام نعمتیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا ان کے لیے یہ ابدی بحث ہے اور جن لوگ اس راستے سے ایمانیت سے نکل گیا اور اس کو شیتنگ حاصل کر دیا وہ اودھی خسارے میں ہوں گے قرآن کہتے ہیں جو لوگ اس بیج میں پہنچ گیا امن ظہر نار و خلا جنف الفاظ ہے شاد الفاظ قرمت جس کو جہنم سے بچایا گیا اور اس بیج میں داخل کیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا ہاں جی سر اور اسی طرح قلاف سرے میسر میں بھی فرماتے ہیں اور جو ان علمقین مفادہ اللہ سے ڈرنے والے والوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے لہٰذا جا نگرامی ہمیں دعا کر تو اللہ ہم سب کو بھیش کے لائق بنا دے اور بحث کے جانے کے لیے نیکا مال کیا ہمیں توفیع